بعض حضور کے خچر پہ مکہ کی طرف دوانہ ہوئے وآخر دعوانہ آل الحمدللہ رب العالمین مرادران اسلام واجب الاخترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو اس سلسلے درس میں دروس سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور انائت سے ہم نے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 ابھی دو سال پہلے کی بات ہے کہ میں سفر میں تھا تو وہاں کی حکومت نے بہرحال اللہ نے جدائے خیر تھا فرمایا میرا مقصد تو نہیں تھا نہ مجھے پتا تھا نہ میری خواہش تھی نہ تمنا تھی نہ مجھے علم تھا گورنمنٹ نے کچھ سیکورٹی سیکورٹی کا انظام کیا سکارڈ رکارڈ یہ حفاظت رہے حالات ٹھیک نہیں ہے تو اتفاق سے وہ جو سیکورٹی کا انچارج تھا ایس پی وہ میرے جاننے والوں میں تھا تو وہ مجھے ملنے کے لیے آیا صبح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 اور مکہ سے جب حضور چلے تو آپ نے اپنا رخ مبارک جو ہے تائف رکھا اب سب سمجھتے رہے کہ طائف کی طرف بنی ہوازن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حملہ فرمانا چاہتے ہیں اور جبازن کے طائف کے قریب میں یعنی آ تو حضور بعد نے باقاعدہ اپنے آدمی بھیجے اپنے آدمی بھیجے جسے آپ کہہ کہ بھی جاسوس بھیجے گئے کہ بھی آگے جا کر خبر دیں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 شام نے کہا ابو سفیان معلوم یہ ہوتا ہے کہ حاضاب محمد یہ مسلمانوں کا لشکر اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے بہرحال اب تو ہو گیا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے فقدم عباس ابن عبد حضرت عباس آئے اور آگے حضور سے ملے اور آتے ہوئے اشیدو اللہ الہ الہ الا اللہ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 انت یعنی قوت اور زور سے لڑائی سے مکے میں داخل ہوتا ہے تو پھر قریش کا کوئی بچہ بھی نہیں بچ سکتا اس نے کہا کہ میں کوئی حل سوچوں نے کہا حضور اچھا الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا مجھے اجازت ہے میں ابو سفیان سے بات کروں حضور نے فرمایا ہاں بالکل بات کروں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 تو اس نے کہا بس کیا کروں اس نے کہا وہ سکیاں دیکھو تم مکے کے سردار تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حرم کو کتاب سے بچاؤ اور پھر کتاب بھی اس وقت جب ہمیں بچنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہ آئے تو ایسی کتاب کا کیا فائدہ اور پھر تمہیں پتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں غزوہ خندق کا داغ ہے مسلمانوں کے دل میں ہمارا عہد کا داغ ہے مسلمانوں کے دل میں ہمارے ان کے حلیف جو ہیں بنو خزاں ان پر حملہ کرنے کا داغ ہے وہ تو جلے بھنے ہوئے آئیں گے وہ تو ہمارے بچے بچے کو تو کر دیں گے ہمارا فل کا مارا کہا ایک ہی حل ہے چلو حضور کچھ اب کوئی حل نہیں بچنے کا اب ایک حضرت عمر سیکورٹی بھی ہیں اور ابا ابن عبد المطلب جو ہے ابو سفیان کو لے کے آئے تو جب عمر کی نظر پڑی ابو سفیان بدل نے کہا چار کفر امامی آج کفر کا سردار جرد کر کے مسلمانوں کے لشکر میں آ رہا ہے اباسور سے, سے بولے انہوں نے کہا عمر اجر تو ہوں اجر تو ہوں میں اس کو پناہ دے چکا ہوں وہ میری پناہ میں آئے ہمیں حضور تک جانے دو اگر حضور نے ہماری پناہ قبول کر لی ٹھیک ہے ورنہ تم جانو پھر ابو سفیان جانو حضرت عمر پیچھے آ رہے ہیں اس نے جناب دوڑایا بگلا اور سیدھا حضور کے خیمے پہ آیا اور چیخا بن گیا کا تجرب ابو سفیان میں ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے پناہ دے دی ہے برائی عمر عمر پیچھے تلوار لے کے آ رہا ہے حضور نے فرمایا کہ اباس جس کو تم امان دے چکے ہو اس کو ہماری بھی امان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 اب نے بھر اچھا اعلان کر دے کہ من دخل دار ابی سفیان فلہ امان جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا ہم اس کو بھی امان ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر کتنا بڑا ہے کہ سارے قریش اس میں آ جائیں گے آپ نے بھر اچھا من دخل المسد الحرام فلہ امان جو مسجد الحرام میں چلا جائے اس کو بھی امان کہا دور مسجد الحرام کتنی بڑی ہے یہ تو اب بڑی ہو گئی نا اس وقت چھوٹی تھی مسجد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 اور ایک حصے پر ابھی عبید الجراح اور ایک حصے پر سعد بن آباد پرچم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مکے کے چار طرف سے آئے اور جگہ مقرر کی مقام میں خیف مکہ خیف ہے جبل ہندی کے ساتھ آج کل جو جبل ہندی کہلاتا کہ باب بمرا سے نکلے سامنے والا پہاڑ جو ہے جبل ہندی شامیہ کے محلے سے ہیں تب بھی جبل ہندی ہے یہ بہت پرانا جبل ہے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 ایک تاریخی مقام ہے ایک تاریخی ملک ہے جس کی ایک تاریخ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اطرے عرود جو ہے یہ ہند سے ہی آتا تھا ہندوستان سے ہی آتا تھا اتر عود اور اسی طرح تلواریں جو ہیں وہ بھی خاص طور پہ بن کے وہاں سے آتی تھیں سیف الہ ہندی کے نام سے اسی لیے ہمارے علما نے جب شرک کو بدعت کے خلاف ایک کتاب لکھی تو اس کا نام رکھا تھا المند الم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 اسلام تو تلوار کے زور سے دیکھو جی ان کا تو پرچم تلوار تو یہ بات جو ہے دراصل اور یہ اعتراض کرتے کون ہیں جنہوں نے قوم پر ایٹم استعمال کیا اندازہ کریں یہ کتنی غدار قوم ہے مرغی سی کرنے سے تو ان کو رحم آتا ہے کہ جی ایک جانور ہے اس کو مسلمان بڑے ہیں ہیں جی سے ایسے, ایسے, ایسے سے کرتے ہیں بس کرن تو ختم ہو جائے یار یہ ظلم یعنی مرغی کا تڑپنا تو ان کو ناگوار گزرتا ہے لیکن کوسوا میں اگر مسلمان تڑپے ہیں، البانوی عورتیں تڑپے ہیں عصمت دری ہو کشمیر میں اگر ستر ہزار آدمی مار دیا جائے تو وہاں تو موجود نہیں ایسی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور الٹا مسلمان کو کہتے ہیں کہ تم یہاں کی وہ آ تم تو ادھر تھے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 پھر یعنی حضور مدینے چلے گئے ساڑھے چار سو میل دور چلے گئے پھر چین نہیں لینے لیتے، پھر آگے لڑے پھر خندق میں، احضاب میں ساری دنیا کی فوجی لے کے حق نہیں پہنچتا تھا کہ ایک ایک بچہ دیکھیں کہ حضرت سعد حضرت لیا نا حضور نے چار پرچم دیے خالد کو زبیر اللہ تعالی عہم کو <سلام> نے ایسے غصے میں ایسے ایک دفعہ پرچم کو یوں اور کہا لا قریش اليوم <سلام> کہا ہو جاؤ آج کے بعد کا بچہ نظر نہیں آئے گا آج دن ہے ہم اپنے خون کا بدلہ لیں گے ٹھہر جاؤں پر پرچم واپس کر دو یہ <سلام> دین تلوار سے پہلا ہے حضور نے فرمایا سعد کیا کہہ رہے ہو الیو یوم الملحما نہیں یوم المکرمہ آج عزت کا دن ہے تکریم کا دن ہے الزو قریش آج اللہ قریش کو عزت دیں گے ذلت نہیں ہم کسی کو ذلت دینے کے لیے تو نہیں آئے ہم تو عزت دینے کے لیے واپس کرو پرچم پرچم واپس کیا لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست آپ جانتے تھے کہ ساتھ کو انسار کا سردار ہے اگر اس سے پرچم واپس لے لیا ہے ہم نے تو انسار کے دل پر تو چوٹ لگے گی نا تو حضور نے فوراً اس کے بیٹے کو بلایا کیسے پرچم دے سیاست مدن پر کتنی نظر تھی میرے نبی کی صلی اللہ آج تو آپ دیکھتے ہیں نا الیکشن کوئی ہار جائے ایک آدمی مر جائے ان میں نے تو پھر جو سمجھدار پارٹی ہوتی ہے اس کے بیٹے کو ٹکٹ دیتے ہے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 ان کو پناہ رہی. ان میں کون تھا ایک اکرما ابھی جہل کا بیٹا اور ایک صفان ابن میع اور ایک عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرا اور ایک ہند سوج ابھی سفیان ابھی سفیان کی بیوی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجا چبایا تھا نے ان کو نہیں ہم. یہ تو اگر کعبہ شریف کے خلافوں کے نیچے بھی چھپ جانا ان کو وہی مار دیں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 تو وہ پچاس سو آدمی لے کے وہیں کھڑے ہو گئے اکرمہ اچھا خدا کی قدرت ادھر سے مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چھبیس سماج فرمائیں چھبیس و حلقہ سماج فرمائے ہو گئے اچھا خدا کی قدرت ادھر سے خالد آئے آگے وہ ہتھیار لے کے کھڑا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 میں نہیں برداشت کر سکتا کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ حرم میں داخل ہو اور ہم بھی زندہ ہونے کا حضور تو داخل ہو گئے حرم میں بد وقت ہو تو داخل ہو گئے انہیں کہا نہیں میں لڑوں گا حضرت خالد نے بار بار روکا بار بار روکا اب جناب اکرم آباز ہی نہیں آتا سر اکرم ہی تو بہت بڑا بہادر آزمی تھا تو خالد نے پھر ساتھیوں کو حکم دیا کہ چلو جی یہ نہیں مانتے تو چلو ٹھیک ہے تو ٹھیک کرو وہ تو پہلے حلے میں تیئیس آدمی خالد نے بال ڈالے مسلمانوں کا ایک آدمی بھی نہ مرا وہ تو اب ان کا مرال جو تھا وہ بہت اونچا ہو چکا تھا وہ فاتے تھے جب تیئیس آدمی پھڑ کے میں جی تو اکرمہ بھاگا یہ وہاں سے نکلا سیدھا کندا وہاں سے بھاگتا ہوا سیدھا جدہ بھاگا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 کیونکہ ایک سال کے دن ہوتے ہیں نا تین سو ساڑھے تین سو پینسٹھ لوگوں نے اپنا ایک نظریہ بنا لیا حالانکہ یہ بات نہیں تھی وہ تو مشہور بہت مکے والوں کا حبل تھا اسی طرح بنو شکیف کا عزا تھا کسی کا لات تھا اصل وجہ یہ نہیں تھی اصل وجہ یہ تھی کہ قریش نے ایک سیاست تھی یہ بھی ایک سیاست تھی سیاسی چال تھی قریش کے ساتھ جب کوئی قبیلہ سلو کرتا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 سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف نے کہا ان کے جل مجھے نہیں اندا کر سکتے مجھے اللہ نے روشنی بخشی ہے مدینے کی مٹی سے میں نے پڑھا ہے کہ اسلام کیا ہے ہم نے تو اسلام بس اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ چلو بچہ پیدا ہوا جی کان میں ازان کہہ دو جب بڑا ہو تو پھر اس کو ٹاٹا ٹاٹا سکھائیں گے ابھی ازان کہہ دو ہمارا اسلام تو بس اتنا ہے کہ اچھا جناب یہ ٹھیک ہے کہ بھائی اپنا مرغی حلال ہے نا ہا جی ہاں جی بالکل ماشاءاللہ مسلمان کے دکان سے خریدی ہے سبحان اللہ بس اس سے بڑی کو دلیل ہے حلال ہونے کی بس سبحان اللہ حلال کھاتے یعنی ہماری علامت ہو ہمارے ایک دوست ہو ایک دفعہ یورپ گئے واپس جب آئے تو صافیوں نے پوچھا کہ وہ نئے سے صحافی نہیں جاتے انہوں نے کہا جی آپ کا مذہب کیا ہے اس نے کہا جی میں آدھا تو ہوں انگریز اور آدھا ہوں مسلمان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 بیوی بی کو لے کے باہر وہ پھرتا ہے بیوی بی کو لے کے باہر میں پھرتا ہوں کا مذہب ہے کیا آخر اس کی بیوی بگیرو بی بی سے ملتی ہے میری بیوی بگیرو بی بی سے ملتی ہے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 تو وہاں اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے بات چل پڑی کو بتا رہے تھے کسی کو کہ جی آپ کو واک کرنی چاہیے واک بڑی ضروری ہے اور آپ چونکہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور آپ کے لیے تو واک انتہائی اہم ہے اور آپ نے اس, اس کا کہا حضور یہ تو حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا حدیث ہے صحابہ کہتے ہیں شکونا فیرا رسول اللہ فقر علیکم بن او کما قلع صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے جا کے حضور سے کہا کہ حضور ہمیں ذرا کمزوری اور ویکنیس محسوس ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا تیز تیز چلا کرو چودہ سو سال پہلے کہا یہ حدیث میں. اور پھر حضور نے صحابہ کو چلنے کا بھی بتایا فرمایا میں تیز تیز چلا کرو لیکن ایسے نہیں کہ پاؤں ایسی بولے کو نہیں پاؤں جبا کے رکھا کرو زمین پر پاؤں پوری طرح جمے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 ایک ہے شرح صدر ایک ہے شک کے صدر ایک ہے زی کے صدر اس میں آپ قرآن کے الفاظ دیکھ کر احادیث کو دیکھ کے دیکھیں کہ علماء نے کیا کیا پیسے کیے پھر تمہیں پتہ چلے کہ کی اسلام کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کابت اللہ میں داخل ہوئے آپ نے زمزم پیا زمزم پینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے عثمان ابن شے بھی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 اب مان سے کہیں جو لوگ مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں جی مسلمان غلام اور غلام اور کنیزیں اور غلام اور غلام کوئی مذہب ایسا جس نے غلام کو اتنا اونچا کیا ہو کہ کعبے پہ غلام کو چڑھا دے کوئی دنیا میں مذہب ہے آپ کا کہ کالا کہ آپ تو آپ کے یہاں تو نسری ہوتی ہے نا کہ یہ جناب ایک دفعہ جنوبی افریقہ میں مدت کی تو یہ کیا؟ جی ایک وائٹ ڈاگ جو ہیں یہ علاقہ صرف ان کے لیے ہے یہ بازار صرف ان کے لیے یہاں بلیک نہیں آ سکتے بلیک ڈاگ یعنی وہاں آبادیوں کی آبادی الگ ہے یہ آبادی وائٹ کی ہے یہ کلرڈ کی ہے اور یہ بلیک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 سرور گزرے ہیں اپنا رابطہ عالم اسلامی میں بھی سیکٹری رہے پہلے وزیر مالیات بھی رہے اور وہ رنگ کالا تھا ان کا بچاروں کا اچھا وہ خدا کی قدرت ہے کہ ہوٹل میں گئے کے وزیر تھے, منسٹر تھے وہ ایک ہوٹل میں وہاں گئے تو وہاں شاید ان کا آرڈر تھا کہ یہاں کالا کوئی نہیں آ سکتا اب یہ اندر تو چلے گئے جا کے بیٹھ گئے اب یہ عربی آدمی وہ جناب بھاگتے ہوئے ان کے آگے ملازمین نے کہا کہ جی آپ تو اندر داخل نہیں ہو سکتا پڑھا نہیں لکھا ہوا ایڈمیشن لائک نہیں آ سکتا ایک بھی بندہ ہوتا ہے انسان ہوتا ہے ان نے کہا جناب ہوتا ہے ہم تو خیر منادم ہیں نوکر ہیں بہرحال ہمارے ہوٹل کا یہ قانون ہے کہ اس میں صرف وائٹ آ سکتے ہیں گورے آ سکتے ہیں اور کالے والے لوگ نہیں آ سکتے پر آپ کالے انہیں کہا اچھا تمہارے ہوٹل کا مینیجر کہاں ہے اس کو بلا تم سے میں نہیں نکلتا ان کو بولا وہ بھی عرب تھا اس کا بھی عربی خون اکڑ گیا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 اچھا وہ قدرت بیچنا بھی چاہتے تھے پریشان تھے پارٹی بھی ڈھونڈ رہے تھے اس نے والد سے کہا کہ ایسا آدمی ہے کہ گیا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مانگو اتنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنا ملین چیک یہ لو چیک بینک سے پتا کرو کہ چیک ٹھیک ہے کہ نہیں بینک عقل کی بات کرو تو اتنا بڑا آدمی ہے عرب کا انہوں نے کہا بھئی یہاں بول لکھو کہ اب اس میں سفید داخل نہیں ہے اس کیوں ٹھیک جب اگر کالا داخل نہیں ہو سکتا تو اب میں یہاں لکھوں گا سفید داخل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاگ اور ڈیگ داخل نہیں انہوں نے لکھتا ہوں کہ بندر اور سفید داخل نہیں ہو سکتا جس جس کی شکل ان دو سے ملے بھر تو یہ تو انصریت والی بات ہے نا یہ دیکھیں اسلام کتنا بڑا کہ فتح مکہ ہے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 صلی اللہ علیہ وسلم حضور مہربانی کریں چابی ہمیں کیونکہ کہوت اللہ میں تین چیزیں مہم تھیں رفادہ سقایہ اور مفتاح کاب رفادہ کا معنی کہ جو باہر سے لوگ آئے ان کو سنبھالنا اور سقایہ کا معنی ان کو زمزم پی لانا اور چابی جو ہے مفتا ہے کابا جس کا یہ تین اہم اعزاز ہے جن کو ملتے رفادہ اور سکایا تو پہلے ہی ابد الف کے گھر میں تھی تو یار اگر آپ چابی بھی ہمیں دے دیں تو یہ تیسرا شرف جو ہے وہ بھی آپ کے خاندان عبد المطلف کو مل جائے گا حضور نے فرمایا کہ آپ عباس عباس نے فرمایا کہ بالکل نہیں بنی الدار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 تو حضور پاک نے نماز ایسے پڑھی تھی کہ تین ستون تو حضور کی پشت کے پیچھے رہ گئے اور دو دائیں ہاتھ رہ گئے، ایک بائیں ہاتھ پہ رہے تو عم نے عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے میں داخل ہوئے تو دیکھا بابا جدیا تمافیل دیکھا صورتیں لگی ہوئی ہیں ابراہیم الخلیم کی صورت ہے بی بی مریم کی صورت ہے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 اور نالین کی باقاعدہ تصویر اب لوگوں نے تو ترقی کی سونے چاندی اور جناب پلاٹین لگائے سینے پہ رکھی حضور کی نالین جو تم نے سنارے سے بنوائی ہے سنت کے دو بال تو چہرے پہ رکھنے لگتے ہیں تمہیں تو مونوگرام تمہیں کہتے اچھا لگ گیا ہے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 کیا یہ مومنوں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ کسی کو دھوکا نہیں دے رہے یہ اپنے آپ کو دھوکھا دے رہے مرض اللہ عذاب علیم حضور نے تصویریں بٹھا دی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 کی بیوی بی تھی حضور کی چچی ہے کی ایک کہا حضور شرک کیا کریں گے آج ان خداوں کا یہ حشر ہوا ہے کابا شریف میں ان کو پھر ہم شریک بنائیں گے اللہ میاں گا ان کے پلے میں کوئی چھوٹا تو آج ہماری مدد نہ کرتے نے کہا حضور آپ نے فرمایا انت ہند تم ہندو ابھی سفیان کی بیوی بی ہو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 میںناحانی کریں, کریں گی کبھی بھی, بھی ہندہ جوش میں آب اتظن رسول اللہ کھڑی ہو رسول اللہ کیا بات ہے آپ ہم سے بیعت رہے کہ زناح نہ کریں زناح نہ کریں کوئی شریف عورت کبھی سنا کر بھی سکتی ہے ایسی بات ہم سے کیوں آپ بادہ لے رہے ہیں سنا تو اتنا گنونا اور گندا کام ہے کہ کوئی غلام کوئی کنیز کوئی نکرانی کوئی گندی قسم کی بے نسل کی عورت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 اور آج مسلمانوں کا کردار خود سوچ گئے آج تو سب سے بڑی تعریف یہ ہوتی ہے کہ سوشل عورت ہے بڑا سوشل ہلکا بڑا وسیع پتا نہیں مردوں کا ہلکا تو وسیع نہیں ہوتا نہیں عورتوں کے وسیع کیسے ہو جاتے ان لاہے راجیو اور کیا کہہ سکتے ہیں غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے جب غیرت ہی نہ رہے تو مردی آئے گھر عالم تستا ہی پھنسنا وہاں سے جب حیا نہ رہے تو جو مرضی آیا کرو پھر لوگ اپنی عورتوں کو خود ہی لے جاتے اپنی بیٹیوں کو خود ہی سودے کرتے اپنی بہنوں کے خود پیسے لے کے نہیں بیچاتے جب عزت نہ رہے غیرت نہ رہے یہ تو غیرت آپ نے اولادار <اللَّه> اور میرے مدنی آپ ان سے بے اتنے یہ اولادوں کو قتل نہیں کریں گی حضور نے فرماواد نے کہا یا رسول اللہ رب نا سکارن قتل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 واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و منت و احسان سے